پہلے سورہ فاتحہ پڑھی گی سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے فعیزہ فعیزہ قرآ الق قرآن فسط بلّہ شیطان کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعز باللہ من شیطان رجیم پڑھ لیا کرو یعنی شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو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 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں کیوں ہے وجہ یہ ہے کہ دفع مذرت جلب منفات پر مقدم ہوا کرتا ہے نہیں سمجھے دفع مذرت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف کا دور کرنا اور جلب منفات کا مطلب ہوتا ہے نفع کا حاصل کرنا تو پہلے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 دنیاوی کاروبار میں ہم یہی دیکھتے ہیں مثلا جب کھیت میں بیج ڈالنا ہوتا ہے تو پہلے ہم کھیت کو و خاشاک سے پاک کرتے ہیں یہ ہے دفعی مزرت اس کے بعد بیج ڈالتے ہیں فصل کی امید میں یہ ہے جلب منفاط تو دنیاوی اعتبار سے بھی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 کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ ایسے ایسے دام فریب بچھاتا ہے کہ اگر انسان کو اس دام فریب کا علم نہ ہو تو اس کو پھنس جائے اور قرآن حکیم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 پڑھنے سے بڑا امرضی زیبال؟ اور کیا ہو سکتا ہے لہٰذا اس کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باللہ الحمنِ الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعاؤز اور بسم اللہ اعوذ بلّہ من الرجیم اور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم تعاؤز اور بسم اللہ دونوں قرآن حکیم کی قیرات کے وقت پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے اس میں دو گروہ ہیں فکہ بعض لوگوں نے کہا کہ واجب ہے پڑھنا بعض لوگوں نے کہا مستحب ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کے وجو کی طرف گئے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سور فاتحہ کے شروع میں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 آئےتے ہیں تو آپ کو معلوم اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں کتنی باتیں کہی گئی ہیں اس میں دس باتیں کہی گئی پانچ کا تعلق اللہ سے ہے اور پانچ کا تعلق بندوں سے ہے الوحیت کا تعلق اللہ سے جو الحمدللہ سے ظاہر ہے الوحیت کا تعلق کی معبود وہی ہے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 تو اگر کوئی امام اس کو نہ پڑھے تو امام کی نماز نہیں ہوتی مختدی نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی گویا نماز میں امام کو بھی سورج باتیاں پڑھنا لازم ہے اور مختدی کو بھی سورج باتیاں پڑھنا لازم ہے اس لیے کہ اس کا نام سورج سلاد ہے نماز کی سورج اس کا نام ہی نماز رکھ دیا گیا ہے یعنی اس کے بغیر نہ تو امام کی نماز ہوتی ہے نہ مقتدی کی نماز ہوتی ہے دونوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اس کہ اس کا نام ہی سورہ صلات دوسرا نام ہے حمد تیسرا نام ہے فاتحت ال کتاب کتاب کا دیبا چا ایک نام ہے ام کتاب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 ح اس وجہ سے اس کو سورج رقیہ بھی کہا جاتا ہے اور رقیہ جانے کا یہ پس منظر ہے وافیہ کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنے والی سفیان ابن سفیا نے کہا کہ سورہ فاتحہ اگر پڑھ لیا جائے سورہ فاتحہ اگر پڑھ لیا جائے اس میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ آپ کسی بھی سورہ کریمہ سے دو آیت پڑھ لیں تین آیت پڑھ لیں پڑھ سکتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ اگر آپ کو پڑھنی ہے نماز میں تو پوری پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کی تقسیم نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کو وافیہ کہا گیا ہے اور کسی بھی سورہ کی دو آئےت ایک آئےت تین آئےت پڑھ سکتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کا نام وافیہ ہے اس کی تقسیم نہیں ہوتی آدھی آپ پڑھ لیں نہیں چلنے والا ہے پوری پڑھنی ہے آپ کو اس وجہ سے اس کو وافیہ کہتے اس کا ایک نام کافیا ہے کافیا اس وجہ سے ہے کہ دوسری سورتیں اس کا بدلا نہیں ہو سکتی اور یہ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 بعض لوگ کہتے ہیں جس بھی راستے سے جاؤ پہنچو گے وہیں نہیں راستہ ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے کہتے ہیں اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے اس راستے سے جاؤ تب بھی وہی پہنچو گے اس راستے سے جاؤ تب بھی وہ پہنچو گے نہیں دونوں گھروں دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کی راہ کیا ہے فلاح ہے دائرین کی راہ کون سی ہے نام بتاؤ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 کہ جو لوگ اس راستے پر چل کے تیرے انعام کے اعزاز کے اکرام کے فلاح کے کامیابی کے فوج عظیم کے مستحق بنے اس راستے پر چلنے والے کون ہیں انبیاء ہیں اللہ نے فرمایا اولائک کے لبین انعام اللہ من مین و صدیقین و شہدا و صحیین کا رفیقہ علامہ ابن قیم کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تہذیب مدار جس کا شرحیہ کا نسلعی. اس میں ایک سوال انہوں نے قائم کیا ہے عجیب سوال ہے کہتے ہیں کہ رات المستقیم راستے کا نام بتا دیا گیا تھا کافی آئیڈینٹیفیکیشن کی کیا ضرورت تھی یہی راستہ جس پر انبیاء جا رہے ہیں شوہدا جا رہے ہیں صدیقین جا رہے ہیں صولہ جا رہے ہیں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 اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کسی راستے پر چل رہا اور اسے احساس ہو جائے کہ میں تنہا ہوں تو اس کی رفتار سس پڑ جائے گی لیکن اگر اسے پتا چلے ہرن کو کہ آگے ہرن کا گول جا رہا ہے وہ بہت تیز رفتاری سے دوڑے گا اس طرح کے مستقیم کے سالک کو بھی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آگے کچھ لوگ جا رہے ہیں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 کون سا ہے نام کافی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد الحمدللہ للہ میں لفظ رب استعمال کیا رب کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے انشا حالا ہالن فہالن حد تمام کسی شے کو دھیرے دھیرے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 جیسے عربی شاعر کہتا ہے کہ لم يكن فلا مسترو کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی آپ نہ ہو لم يكن صحیح اگر کسی آدمی کی آنکھیں صحیح نہ ہو فلا گروا تو تازو کی بات نہیں این ارتاب کی شک کرے وہ جبکہ آفتاب نکلا ہوا ہو آفتاب روشن ہو پھر بھی اس کو شک ہو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 تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں اس کے بعد کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے سوال یہ کہ ایک جگہ کہا گیا خدل لنناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہاں صرف متقین کے لیے ہدایت کی بات کہی گئی ہے ہاں پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے لیکن یہ بولو کہ کسی آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہو اور رٹے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 ہما فجور ہا وہ انسان کے دل میں ہم نے فجور کو بھی الہام کر دیا ہے اور تقوا کا بھی الہام کر دیا ہے اب آدمی اپنی نصیبی سے تقوا کے اس جذبے کو جو بھلائی اور برائی کی پہچان کرتا ہے شناخت کرتا ہے وہ جذبہ ہی اگر مس ہو جائے تو پھر آدمی طالب ہدایت نہیں رہتا اور ہدایت اسی کو ملنے والی ہے جو طالب ہدایت ہو یہاں بتایا گیا کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کی طلب میں لگا ہوا ہو ہدایت طلب میں جو نہ لگا ہوا ہو جو طالب ہدایت نہ ہو ہدایت نہیں دی جاتی اور اس کے بعد تقریبا سات صفتیں بیان کی گئی ایک تو متقین کون ہے اللہ دین غیب جو پر پریمان رکھتے ہیں انبیاء بھی پر پریمان رکھتے ہیں صدیقین بھی پر ایمان رکھتے ہیں شوہدا بھی پر ایمان رکھتے ہیں, شہدہ بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں،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 کفار کو علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے دلائل کو دیکھ کر پہچان لینا دلائل نبوت دیکھ کر کے کفار کو علم تھا یہ اللہ کا نبی اچھا یہود کو کی اللہ کا نبی ہے تورات میں پڑھ کر کے توراک میں پورا آپ کا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 ایسے ہی میرے نبی کے بارے میں ان کو مارے پت ہے یہ لاکھوں میں پہچان لیتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر پورا ہولیا لکھا ہوا ہے میرے نبی کا تو دیکھو ان کو مارے تھی لیکن بھی ایمان نہیں لائے یہود کی وجہ سے مارے تھی شناخت تھی اللہ کا نبی ہے لیکن ایمان نہیں لائے کفار دلائی نے نبوت دیکھ کر کے علم رکھتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے ایمان نہیں لائے اس کا مطلب ایمان نام ہے کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا ایمان الگ ہے है? اور علم الگ ہے اور معرفت الگ ہے اور وہیں پر ایک لفظ ایقان کان جیسا کہ آگے میں بتاؤں گا وہ بل ہم ہوم کسی چیز کا یقین ہو جائے ضروری نہیں کہ آدمی مان لے جیسے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 پھر گمان غالب کے مختلف مرحلوں سے گزر کر آدمی یقین کے منزل میں داخل ہوتے غائب پریمان رکھتے وہ یقین نماز ٹائم کرتے وہ ممارزن فکون ہم نے جو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے غور کی آپ نے ایک قوم ہے ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ عقائد مدار نجات ہے امال مدار نجات نہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے دیکھیے اللہ یو مین کہہ کر اقامت سولاد اور اتا زکات کا ذکر کیا گیا اس کا مطلب امال ایمان میں داخل ہے تو پہلی سی بات پر ایمان رکھتے ہیں دوسرے نماز قائم کرتے ہیں تیسرے زکات دیتے ہیں اچھا اور